محمد سلیل قریم ہمارے مجموعی چل رہا تھا کیا کل کی بات کا وجہ سے کیا ہوتا ہے عنوان وہ تھا ہاں بالکل مانی صحیح انسان کے بگڑنے کی دو بنیادیں ہیں توحید کا ناقص ہونا اور نفس کے مزوں کے پیچھے جانا ہے توحید کی بات تو کچھ مکمل ہو گئی اب بزلا صاحب بتائے گا توحید اور معرفت میں بزلہ صاحب توحید اور معرفت میں کیا فرق ہے جی مارفت جو ہے وہ عملی توحید ہے جی بجلا صاحب نے کہا کہ مارفت جو ہے وہ عملی توحید ہے تو یہ علماء تفسیر جو ہے تو وہ توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور صوفیہ جو ہے وہ مارفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مجھے کی تبدیلی تحریک والا جو ہے وہ یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تحریر یقین اور مارفت میں کیا فرق ہے کچھ حد تک کم بات بھی نہیں ہے تشریف پر والی آپ کی بات جو آپ نے کہا کہ عملی توحید مارفت جے وہ عملی توحید ہے محدود عرف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آرف کے پاس عملی طور پر وہ توحید کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس کے پاس ہے عملی حالات اس کے پاس ہیں تو ہیل بدلتی ہے مارفت میں مارفت بدلتی ہے محبت میں اتنی زیادہ پہچان ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی اور دل سے کوئی چیز پسند آ جائے تو محبت ہوتی یہ ہے یہ کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک پارسی لڑکی کو ایک کسی مسلمانوں کا فرقہ تھا پورا مسلمان دی مسلمانوں کا فرقہ تھا اس کے ایک لڑکے سے ایک وکیل سے اس کی محبت ہو گئی اور اس کا وہ والدین اتنے پریشان میں کیس اس کا عدالت میں چلا عدالت میں کیس چلا کہ لڑکی سے شادی نہ کرے اور لڑکی بھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے جج سے سہار کر رہا مقدمے گئے جو ہو رہا تھا مدئی مدالیہ کی جس کا دعوی کیا اس کے بیان کرتے ہیں اس پر دعویٰ کیا اس کا بیان لیتے ہیں تو سارا ہو رہا تھا تو جج اس کہتا ہے کہ آپ جیس کو کیوں نہیں چھوڑتی ہیں اور آپ نے کو پریشان کیا ہوا ہے تو لڑکا بھی کھڑا تھا جس کے ساتھ کے معاملہ طے ہو رہا تھا تو اسے جواب دینے سے پہلے وکیب صاحب نے ایسے آسینیا سے کیڑکی نے بے بے ساختہ جو اس کا جواب دیا کہا کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کس انداز سے آستینوں کو الٹا اور اس, اس کی حرکتوں سے اس کا دل کھینچ گیا اور بڑی عدالت میں ماں باپ کے سامنے سب لوگوں کے سامنے اس پر نے نشہ تاریخ آشواس پڑے ہوئے تھے کہ اس نے اور کوئی جا نہیں دیا اس کو سدا کر جواب دیا ایک اس کو پسند آئی تو بازی پر تو عید کی شکل میں کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کی شان کی بریائی اس چیز کھلتی ہے تو آدمی کو بے پناہ محبت اللہ تعالیٰ کی ولبی رامن اشبد اللہ ایمان والے جگہ بہت شدت کے ساتھ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہیں جیسے میں کس طرح سنایا کرتا تھا تو ایک دفعہ اٹک کے علاقے کے تاجو بیان میں بیٹھا ہوا تھا اس نے سنا پھر اس بات کو پھر اس نے کہا کہ میں اٹک کے علاقے کا ہوں گی اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو آپ نے کہی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ بات ایسے ہی مشہور ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک بزرگ تھے اٹک کے علاقے میں اور کرتے تھے لوہار کا کام کرتے تھے پرانے زمانے میں تو گاؤں کا سارا دار مدار لوہار ترخوان پر, پر چل رہا ہوتا تھا کہ کھیت مال ٹوٹ گیا تو زمیندار کی پھر مصیبت نے وہاں سے اس کو اٹھا کر کندھے پر لانا تھا تو لوہار ترخوان رکڑی اس کی ٹھیک کرتا تھا پھر لوہار جیسے میخ ڈالتا تھا لوہے کی ساتھ خلق جاتا تھا اور عورتوں کو یہ جی ہے لوہار کے پاس جانا پڑتا تھا کہ چرخے پر وہ کھانتی تھر داغے اور سود کا داگا اور اون تو اس کو چرخے کو ایسے چلاتے ہیں نا چرخا کے ایسے رکھا ہوتے سامنے اس کو ایسے ایسے چلاتے ہیں اور ایسے روئی کا بڑا گالا اس کو ایک لوہے کی کھیر ہوتی ہے چرخے تا. کو کو میں تار بالکل تار کو پشت میں دکھ کہتے ہیں اب جن لوگوں چرخے دیکھے نہیں ان کو دکھ بھی اور اردو میں اس کو تکلا کہتے ہیں جو ملم استعمال ہوتے ہیں نا ملم اب جس کو تکلا کہتے ہیں اس پر لگا لے پڑتا ہے تو اس کو گم. چرخے کو گماتی ہے نا تو تیزی سے وہ گم رہا ہوتا ہے لوہے کو تکلا تو اس کے ساتھ جو لگاتی ہے ان کو یوروی کو تو اس سے اس کو لگاتی ہے ایسے سے پیچھے کھینچی دھاگا بننا شروع ہو جاتا ہے ایسے کرتے کرتے جتنا خاتم ہو جاتا ہے عورت کا نا اس تک لے جاتی ہے بن گیا وہ چرسے کیسے چلا رہی ہے پھر چرسے کو الٹا چلاتی ہے الٹا چلاتی ہے اور ہاتھ کو آزاد چھوڑ دیتی ہے تو جتنا دھاگا بنے سارا تک لے کے اوپر آ جاتا ہے لپٹ جاتا ہے اس کو یا پھر لپٹ گیا تو پھر وہ دھاگا پھر اس کا پیچھے ہے پھر ہو جاتا ہے تو تگلا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بیل کو سیدھا ہو وہ ذرا یہ کٹےڑا ہو نا جب الٹا چلا کر اور دھاگے کو چھوڑ دیے نا لپٹنے کے لیے تو بس جو ہے تو وہ تکلا دھاگے کو توڑ دیتے ہیں تاروش ڈیجی پہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور سارا کام خراب ہوتا ہے پھر عورت کو نکالنا ہوتا ہے تکلے کو چرخے سے اور لے کر لوہار کے پاس جاتی ہم نے اپنی باتیں کی تارک صاحب کہاں کہاں کی سہر کر کے آگے تارک صاحب کہاں کہاں سیر کر جا کے آگے دیکھو خبر ہے اکڑے خبر ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو ایک لڑکی تھی ہندو لڑکی وہ تکلا اپنا ٹھیک کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس چلی گئی انہوں نے اس کو آگ میں رکھ کر سرخ کرتے ہیں نا؟ سرخ کر لیتے پھر اس کو خاندان پر رکھ کر اس طرح مارتے ہیں پھر دیکھتے اس کو پھر مارتے ہیں پھر دیکھتے پھر جب اندازہ ہو جائے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا کر پانی کے اندر اس کو ایسے کرتے ہیں پانی میں ڈالنے کے اس کو پنجابی اور ہندو والا کہتے ہیں پان پان دینا پتہ پچھتے میں کیا کہتے ہیں اس کو بور بولو تازہ کسی تو اس کو پا پانی دیتے ہیں اور پانی دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقے سے پانی دیتے ہیں تو وہ چیز سخت ہو جاتی ہے سخت ہوتی ہے لیکن ٹوٹتی جلدی دوسری طریقے پانی دیا تو چیز سخت نہیں ہوتی نرم ہوتی ہے لیکن ٹوٹتے نہیں ہے مضبوط ہوتی ہے تمہیں لوہار کا اور وہ تجربہ ہوتا ہے کون سی چیز کو سخت پانی دینا ہے کون سی کو نرم پانی دینا ہے کس کو سخت رکھنا ہے کس کو نرم رکھنا ہے لاڑی یہ ہے تو اس کو سخت پانی نہیں دیتے کہ ان کو زور سے مارتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے جی درجی کو سخت پانی دیتے ہیں جو وہ تو اس کو صرف کھینچنا ہوتا ہے تو جب یہ کلاڑی جب سامان لوہے کا سامان جب لوہار بناتا تھا نا تو اس کے لیے اس, اس, اس کو مارتے ہیں اسے ہیں اسے ہیں اس کو پھل کہتے ہیں جی اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں بڑا تھوڑا ہوتا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نوجوان انمیرڈ لڑکا اس کو گا ہے گھر جو میرڈ لیا کہ کمر میں درد ہونے کا خطرہ ہے یہ ڈاکٹر صاحبان ان کو پتہ ہی نہیں کہ کمر کا درد کیسے ہوتا ہے اور کیسے ٹھیک ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہوتا سیکھی ہے ان سالوں میں اور ہمارے گھر میں ایک وہ لگا ہوتا تھا چھت میں ایک ڈاگا ایک برگا لگا ہوتا تھا آنے والے آدمی کو دم کرنے کے بعد اس کو اس کو پکڑ کرتا تھا کھینچ جاتا تھا جو جگہ ہوتی جگہ پر میرا جو آپریشن ہوا کبر کا تو چھپر سال امر ہوئی ہوئی ہے جی عارف اللہ نے اسلام قبول کیا یہی پر اس پیمر کے پاس تو میں نے سوچا کہ جب اسلام قبول ہوتا ہے جس جگہ پر سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے مصنوعی یہ تبلیور نارا سے کام نہیں بنے گا صاحب کہتے ہوتے ہیں نارو نہ سے جڑی گی نارے تو اس جگہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرنا یہ مستحد ہے جی تو کیگر صاحب کو میں نے ایسے توجہ بجلی ای بار تو کیسے پر یہ بات منتقل ہوئی اس نے کھڑا ہو کر نار لگایا دل دل نار نار اللہ مجھے بڑا غصہ ہے نار ایسے لگاتے ہیں میں نے تین نار لگایا زمین سے ایک فٹ اوپر گیا جی اس پر پھر درد ہو کر لگائے تو بس جب یہاں سے گیا تو ساڑی ٹوٹ گئی تھی کام ہو گیا تھا <سلام> تو چلے جی لوگوں نے جان دی اور ہم نے نعرے پر گیا سر کڑی گا رہی تو کیا ہو گیا تو کیا بات تھی جیسا تخلیح والا خبر رکھیں گے یاد دیکھتا تو تکلا جو ہے تو اس نے رکھا آگ میں تو بزرگ کے سب نے ایسے ہندو لڑکی کی طرف دیکھا ایسی خوبصورت لڑکی تھی وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے تو بعد وہ لوگ کھڑا کرنے کہ کہتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہے جس کا اعتراض کرنے والے نہ ہوں جس کے مخالف نہ ہو اس کی بزرگ کی پکچی نہیں مخالف ضرور ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈا بزرگ دے پورے بتا یہ بزرگ ہے دیکھو اس کو کہ جب خوبصورت لڑکی آئی تو اس کو دیکھ رہا ہے تو انہوں نے ان کی بات جو سنی تو انہوں نے وہ نکالا نا آنکھ سے سرخ ہوا, سرخ سرخ ہوا انہوں نے اپنی آنکھوں میں سے کیا ایسے کیا اور, اور شاک پانی سے پوچھتے نا بس آنکھیں کھو لی ہیں بس صحیح سالم آتے ہیں توحید کا وہ مقام ہے کہ جس جگہ غیر اللہ کے وجود باپن سے ختم ہوتا ہے ابھی تو ہم سے ذکر کراتے ہیں کہ لا اللہ نافی اللہ مان اللہ موتے تبدیل کراتے ہیں کہ کوئی نہیں اب رفع دینے والا کوئی نہیں نقصان دینے والا سوائے اللہ کے حالے. اور دوسرا کراتے ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں آئی اللہ کے غیر کی محبت سے نکلی ایک نفی اس بات کا جو یہ ذکر ہے اس کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس پہ ایک ترتیبی ہے کہ میں جا یہ موجود نہیں ہوں بس یہ اللہ کے امر سے جو آواز ہے ذکر کی یہ ہو رہی ہے ایک آدمی آ کر کسی باہر کسی بزرگ عالم سے پوچھا کہ میں نے تو آج وہی کسان رکھا ہے کچھ دوق بیٹھے کے ذکر کر رہے تھے تو جب وہ لا کہتے تھے رائے بجاتے تھے کہ جب الہ اللہ, اللہ کہتے تھے پھر سارے سامنے آ جاتے تھے تو انہیں بتایا کہ یہ اس درجے والے ذکر والے تھے اس نے بھی اس بات والے تھے جس میں اللہ کے غیر کے وجود کا عدم باطن میں سلاسک ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز کا وجود ہی نہیں تو جس کو غیر اللہ کا عدم حاصل ہوا رس کا راستہ ہوا پکا ہوا تو اس کے لیے شاخی کوئی تاثیر نہیں کوئی طاقت نہیں چیزوں میں اس کے لیے تاثیر نہیں ہے اس کو آگ جلا نہیں سکتی پانی ڈبو نہیں سکتے تو آدمی دیکھ کر آرام دے گئے یہ تو ایک کرامت ہو گئی لیکن اسد بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی باطل آدمی اس طرح کا کام کر لے تو صاحب اولاد تو نہ ہو صاحب نبوت تو نہ ہو لیکن اس طرح کا کام کر لیں وہ کا کر, کر سکتے ہیں پہلے کفر بھی کر سکتے ہیں ساجر ہو تو یہ سمجھدار لوگوں نے پوچھا نہیں سے کہ حضرت صاحب یہ کیا بات تھی انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ وہ کام کرنے اس کا جو رہ رہے تو رکھا مجھے اچانک دکھا پڑ گئی اس پر تو اس, کو اس کو جمال سے کا تویا ایسا کہ جس نے سوسن جمال کو پیدا کیا ہے اس کا دھیان تصور ایسا مجھ پرچایا کہ بس اس میں میں ہو گیا گم ہو گیا اور اگر تو میں نظر آتا ہوں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ میرے سامنے نہیں تھی مجھل. میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی جلال کا دھیان اور وہ حسن ازل اور جمال ابدیا حقیقی تھا جس کو کہ میں دیکھ رہا تھا جس کو میں نہیں دیکھ رہا تھا لذا ان کے تانے کی وجہ سے جو آنکھوں میں میں نے آگ کی سلائی پھیری تو آگ کی سلائی بجی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا ہے رحمان غزال رحمۃ اللہ نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے لکھا ہے اور رسانی رحمۃ اللہ نے اس کو پھر مخصر کر کے خلاصہ نکالا ہے کہ محبت ہوتی ہے حفد و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کمال کی وجہ سے فضل و کمال سے حفظ جمال فضل و کمال اطاء و نوال جاہ و جلال چار چیزیں ہیں یعنی کہ ویسے محبت پیدا ہوتی ہے کس جمال سے محبت پیدا ہوتی ہے تو حسن جمال کا پیدا کس نے کیا ماجی. تو اس تو, تو اس کے ہاں اس کے پاس ہے جس نے استجوال اس کو پیدا کیا ایک پڑا پڑا کہ اے مصور ہاتھوں اے کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور میں تو قربان تیرے ہاتھوں پر ہو جاؤں کیا تصویر بنائی کیا تصویر بنائی میرے بیلا نے تو حسن صورت میں ہے حسن سوس میں ہے صورت میں خوبصورتی ہے آواز میں خوبصورتی الحمد للہ اس میں کتاب ہے بہجود بہجود میں لکھا ہے واقعات حضرت علی عجبری رحمت اللہ علیہ نے کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں صوفیہ کے گروہ کے زبردست نمائندے ہیں ابراہیم خواص جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر ہے خیمہ بستی پر ہوا جو صربوں میں یہ کھانا بدوشوں کی خیمہ بستی ہوتی ہیں تو وہاں کے پہنچ گئے تو انہوں نے ان کا طریقہ کار ہوتا کہ سردار کا خیمہ درمیان میں ہوتا ہے درمیان میں خیمے کے پاس میں کہ سردار کے مہمان ہوں گے وہاں جب گئے تو انہوں نے دیکھا اور سردار نے ان کا استقبال کیا ان کو لے گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اس کا غلام ہے اور اس, اس کو باندھ کا دھوپ میں ڈالا ہوا ہے سب گرمی ہے دھوپ میں سدھا کروں کھانا لے کر گیا کے ساتھ جب کھانا رکھا کہ میں آپ کا کھانا نہیں کھاتا ہوں تو اس نے کہا کہ میرے اب خانا خانا خائیں, آپ کھانا کھائیں جو میں آپ کو دوں گا میں آپ کو خوش کروں گا آپ کو راضی کروں گا کھانا میرا ضرور کھائیں اس نے کہا ہاں میں آپ سے کچھ مانگوں گا میں کھانا کھاؤں گا کیا, مانگے کیا؟ کہ اس غلام کو دھوپ سے ہٹا دو تو پھر میں کھانا کھاؤں اس نے کہا اس کا جرم تو معلوم کرے کہ کیوں اس کو میں دھوپ میں ڈالا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا جرم ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے اونٹ کو دیے گندم لانے کے لیے فلاں علاقے میں گیا اس نے گندم لادی اونٹوں پر ایک تو اس نے دگنی گندم ڈالی بوجھ اس نے دگنی ڈالی اور وہ مختلف سفر تھا چار دن میں پہنچنے کا بجائے چار دن کے دو دن میں پہنچ گیا لیکن جو اونٹوں سے بہج اتارے تو وہ بخش دور کنارے پر جا جا کر گرے اور مر گئے اس, اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے میں اونڈوں کو اس نے قتل کیا ہے تو نکاح یہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا یہ اندی خان ہے ہدی جو ہے تو ایک نغمہ عربی اربوں کا ایک نغمہ ہوتا ہے اور وہ جس وقت پڑھتے ہیں ان کا کام کا چلتا ہے نا تو ہدی جب پڑھتے ہیں ہدی خان تو اونٹ پھر اونٹوں کو مستی تاری ہوتی ہے اور وہ اپنا قدم دلاتے ہیں اس کے ساتھ اور جب حجی کو تیز کرتا ہے تو پھر وہ قدم تیز کرتے جاتے ہیں وہاں تک پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ دل سے پڑتا ہو اس کے روح میں وہ چیز ہو تو اونٹ کے حوصلہ اٹھ جاتے ہیں بس وہ جتنا تعلق چلایا چلتا ہے اس نے کہا کہ اس نے تو دگنا بہت ڈالا اونٹوں کو پتہ نہیں چلا وزن کا اور پھر اتنا تیز چلایا کہڑے چل تو چل تو وہ اسودی کی آواز پر وہ بستی چالوں میں چلے ہیں لیکن جب آئے تو بس اس نے جان گئے جن مر گئے کتنی ان کی سب اس میں ختم خرچ ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے سردار صن ایسا آدمی چلیے ہر بات پر اعتبار کرنا چاہیے لیکن میں اس کا عملی تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس غلام کو لیا وہاں سے لے گئے چشپانی کے چشمے پر گئے وہاں ایک آدمی دور دراز سے اونٹوں کو لائے ویسا پانی دینے کے لیے پانی کو دکھایا تو پیاسے دوڑے پانی کی طرح وہ سردار نے کہا اس غلام کو ہدی پڑھو اس نے ہدی پڑھنا شروع کی تو توٹوں نے پانی کو چھوڑ دیا اور کان کھڑے کر کے سننے لگ گئے تو خوب جب سر سے پڑی تو نے پانی کو چھوڑا اور بھاگے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے سننے نے کہا ہی اس کی آواز میں یہ تاثیر ہے اس نے یعنی اس کو اونٹوں کیسے اس نے کر دیا تو حسن جی صورت میں حسن صوت میں آواز میں شاید خان جب آ رہا تھا تو فنکشن میں کوئی آپ میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا ایک لڑکے نے بدت بڑی تقبال کی جب عشق سکھاتا ہے اداب خدا کا ہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہ یہ شرف ہمارے گالے پر بیٹھے ہوئے کیسے ہے جی وہ اطار اور رومی ہو سینا ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بنا ہے شہر کا ہی ہے شہر کو یہ مٹی گوں کی بوریاں اور مٹی کے بادو یعنی بنے ہوئے بہت سارے انسان جو ہیں ان سب کو جہاں بھی کوئی کمال ہے وہ ذات الجلال نے پیدا کیا اس لیے کہ ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد میں الفلام جو ہے یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ الفلام استغرا کیے اس کا مطلب یہ کہ ہم،, ہم جہاں پر بھی ہے جس جگہ پر ہم کا وجود ہے یعنی کوئی کمال کا کام ہوا ہوا ہے جس پر تعریف کی جانے لگے اور تعریف کا مستحق ہو جائے تو الفلام الف جو ہے یہ استغراتی اس کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے دامن میں ڈال دیتا ہے یعنی اس کا نہیں ہے یہ ذات جلال کا ہے جس اس کو پیدا کیا ہے جس اس کو بنایا ہے یہ اس نے جمال ہے صوت صورت ہے یا فضل و کمال ہے یا عطا و نوال ہے جہاں و جلال ہے وہ سارے کا سارا ذات جلال کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے سبحاند. یہ شعبہ نفسیات کے سارے لڑکیاں پڑھتی ہیں نا تو یہ ان کے نفسیات کے مسئلے ہوتے ہیں نفسیات کے بعد جگہوں کو سیکھنے کے لیے ان کو اہل تصور سے ملنا پڑتا ہے تین کتابوں میں جو تھیوری ڈسکس ہوئی ہوئی ہے نا نفسیاتی باتیں ہوئی ہوئی ہیں اور کاملی پہلے صوفیہ کے پاس ہوتا ہے تو بہت بڑے ہمارے نفسیات تھے ڈاکٹر امبر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسر وہ ملان صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اپنے مسلوں کی بات کرنے تو ان کے طلباء میرے پاس آتے ہیں طلباء صرف لڑکیاں تھیں تو ایک لڑکی ان میں ساتھی تھی تو سارے نفسیات والے کہتے تھے اس کا نام لے کر کہتے اس کو دیکھو ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں ہم سے باتیں نہیں کرتی ہے ادھر جا کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے میں کام نظر پڑھے اپنے جو ہے نفس کے مزے سے سو گری بناتا ہوں میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں بفدلی تعداد آنا بیٹھنا باتیں کرنا کہ متوجہ نہیں خیر جی ہو کس کا واقعہ یاد آ گیا کوئی اور کسی کو لڑکی کا واقعی یاد آیا تھا یہ مضمون کیا تھا جی کی پیچھے تازہ مضمون جیسے کہ عورتیں متضرا گئی اللہ تعالیٰ ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے مدد سے ہوتا ہے تو وہ بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے سچ بات ہے کو پارسر ہو جائے تو کہیں اس کو نوان دیکھتا ہے کہیں فضل کمال دیکھتا ہے کہیں اتاو نوال دیکھتا ہے کہیں جاو جلال دیکھتا ہے ایک ذرا متاثر نہیں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اپنا ہی محبوب نظر آتا ہے جس جو ممبا ہے اور سوتا ہے جس سے ساری چیزیں نکلی ہیں اور جس سے ساری چیزیں آئی ہیں یہ سارتی کا شہر ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ پڑھا کرتے تھے کہ ہمارا شہر پرز خوباں ہمارا شہر خوبا منمو خیال ہے شکو سکم کی چشم بدمی نہ بکس نگاہ سارا شہر محبوبوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں ہوں اور وہ چاند کا خیال ہے کیا کروں کہ میری یہ برا دیکھنے والی ہم سے بجبیں یہ سوائے اے کہ کسی کو نہیں دیکھتی ہے تو وہ فرمایا کرتے چونج ہمیں شہر کو دو تو, تو ہی, ہی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ مد بھی نہیں کہنا چاہیے اور نبس نگاہ ان شاء اللہ پڑھیں گے بات کی ہماری مجلس ہوتی ہے نا اس میں شہر آئے گا کتاب میں وہ حضور نشان میں مضمون ہے اور اس میں یہ شعر لکھا ہے اضر شیخ نے آفاق ہا گردی دام میرے بتا ورزی دام خوب دی دام لیکن تو دی دی دی دی. میں سارے آفاق میں مشرق و مغرب میں پھرا ہوں اور بہت سے محبوبوں اور بتوں کی محبوبوں کی محبت کا میں نے تجربہ کیا ہے بہت سے خوبصورتوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن ہے میرے محبوب تو تو کوئی چیز اور ہے آفا تھا گردی دام مرے بتا مزی دام خوب دام لیکن تو چیز میرے بتا مردی دم بسیار خوبا دم لیکن تجیزی گری اس نے وہ ایک ڈاکٹر صاحب سے تھا تو دوسری شادی کے بڑے تبدیل تھے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ میری دوسری شادی کراؤ تو اس کی دوسری شادی کا بندوبست کی انہوں نے تو نے انہوں نے لڑکی کو دیکھا وہ بہت بدسورت تھی تو اس کو کہہ رہے تھے وہ اب اپنے دوست کو کہہ رہا ہے اور میں اس کی بات کو سن رہا ہوں نا تو اسے کہتے ہیں پلانیہ کہ چھ پلاؤ سب داؤ خود ہی بنا دماغ نا بس ٹکڑو کھوڑائی سی پلاؤ کھا لیے ہوں کی روٹی سوکھی کھا سکتے کہ نہیں سکتا. اس کے بعد سکتا ہے نہیں کھا سکتے چائے کھا سکتے وہ پھر نہیں کھا سکتا تو جس نے دیکھا ذات دل جلال کے جمال کو اور اس کو کی وابستہ بھی وہاں حاصل ہوئی تو اس کو کوئی چیز متأثر نہیں کر سکتی اس کے الم کا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ اس محبیت کے بعد ان کے سارے جذبات بس پھر کی نگاہ ناز کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو میں نے بیان کیا تو صاحب نے نوجوان جو بیٹھے تھے بڑے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ, کہ ابھی اب کوئی ہو کرے اور سب ختم ہی نہ ہو جائے باتیں سے آ تو ان کا فکر نہ کریں ہم آپ اس گاؤں میں نہیں ہیں کہ ہمارا ختم ہو جائے یہ کوئی بہت کم ایک دکا پہلوان آیا ہے میدان روحانیت میں اور میدان سلوک میں جی اس نے اس کو پایا ہے اور ہار تو نہیں پا سکا ہے تو اس کی بات نگروں سے گزری کہ یہ مدلہ صاحب مجھے تفصیل مطالعہ ساگو صاحب نے کیا ہوا ہے احیاء علوم کا نہیں اللہ والوں کے ایک گروہ ایسا ہوگا بروز قیامت کہ جنت میں تو نمتے ہیں کیا کیا نمت ہیں اتا لکا رضا اتا لکھا رضا تین جنت کے نمتے ہیں اتا پور وسور ہے اور کھانا پینا ہے اور کیا کہ شراب شباب ہے موسیقی ہے ساری چیزیں ہیں یہ اتا ہے پھر جو ہے تو اللہ تع کا دیدار ہے اور پھر جو ہے تو رضا کا اعلان ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو دائمی دیدارے دائمی دیدار الہی ہوگا اور اس کا اس کو کسی قصور کسی کی طرف اس کو توجہ نہیں ہو۔ کالج میں جا رہا تھا تو وہاں یہ لڑکیاں تو میڈیکل کا بڑی کوشش کر کے آتی اپنے ساتھ آئیں بس جا رہا لڑکیاں آ رہی ساتھ سے میں نے پڑھی آئے پڑھی سے رحی نگی ایسی ہوں گے کہ چھپر ہوئے بہت ہوں گے اور, اور یہ بدلا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا مال کیے کام سال لول مخلون جگام کا نو یا ملون پڑا تو اس کے بعد بات زیادہ یہ کہ جس کا عمل ہو غرض اس کی جگہ کچھ اور ہے اس کی جگہ کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر و جہاں سے گزر تو عمل میں نہ و خیام کا خیال دیتا ہے نہ باداؤ جام کا خیال دیتا ہے جس کا عمل ہو بےغل کی جگہ کچھ اور ہے نور و خیام سے گزر بادا جام سے گزر اس کو میں چھوٹا لاہور کے دار میں چہر کو پڑھا تو ساگر صاحب کا لگا بڑا خطرہ اس نے کہی جی دائمی اور رویت دائمی لکھا اور ریت تو آپ نے دھیان کی لیکن جمعے ذمہ جمع داری بھی تو ہوگی نہیں میں یہ فکر میں کہا جمعہ جمعے والی بیمار گئے تو بڑا کارنامہ ہو جائے گا یہ چیز کو میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان نہیں ہو سکتی ہے آسرچا نہیں لوگوں کو بھی ہوئی ہے رحمت اللہ کی حاصل ہوئی ہے ابراہیم ملا تھا رحمۃ اللہ حاصل ہوئی ہے علاوتی رہے مشاورت کر رہی رحمتہ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی ہے قریب دور میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے ذات اور چیزیں اور یہ سدائے کلی اور چیزیں تمام. کہ بڑے بڑے شیخ العدیز اور بڑے بڑے مفتی اس بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کا نہ فتویٰ دے سکتے ہیں نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں ہم نے ایک دفعہ بڑے مفتی صاحب کو یہاں بلایا انہوں نے ابراہیم احمد رحمتہ اللہ علیہ کے واقعی کو بیان کیا تو ان کے سامنے ان کا بیٹا آیا اٹھارہ سال بعد تو اس کی محبت نے محسوس ہوئی تو غائب سے آواز آئی کہ ہمارے ساتھ بھی دوست تھی اور ہمارے غیر کو بھی دیکھتے ہو تم نے کہا اگست نہیں یا اللہ اغش یا اللہ اے اللہ میرا آ, میری فریاد رسی فرمایا فرما یہ بات جب گئی تو بیٹا تڑپا اور وہیں گر کر مر گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مفید صاحب کیا بیان کریں گے اسے کا نظر مودی صاحب کو بیان کرنے کے دو انمانوں کی ضرورت تھی جو سوفیہ نے باز کی اس پر نسبت اور نسبتی نبوت نسبت بلا جو ہے وہ نسبتی نبوت سے کبھی تر ہے نسبتے ولایت نسبتی نبوت سے بڑی ہوئی ہے سارے بڑے ڈر گئے پکڑی خبر آ رہا سے ہو جائے نسبت ولایت نسبتے نبو سے بڑی ہوئی ہے وہ نسبت ولایت ہے کیا نسبت نبوت ہے کیا اس کی بات رہ گئی چیز میں آپ کو جی? تو اس, میں اس طرح تھا کہ وہ آپ نے دوائی کھائی اس لیے اپنے مضمون کو گہرا کیا نا جی دعائی آپ نے کھائی بس سن سے ہے باہر سے باہر ہوتے ہیں نسبت ولاد جو ہے وہ ذاتی قلب کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے اور اپنے دل سے یاد اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں مو ہونا اور لگنا یہ نسبت ولائد ہے اور پھر اس تعلق کو لے کر دین کو پھیلانا ہے اس باغے بیان کرنا لوگوں تک پہنچانا اور انسانوں کے دنیا بھر کے مسلوں کو درست کرنا اس کا بندوبست کرنا یہ نسبتی نبوت ہے ہر نبی کو نسبت نب... ولایت بھی بدرجہ کمال اصل ہوتی ہے اور نسبت نبوت ہے ہی نبی کی تو امبیا میں دونوں باتیں ہوتی ہیں اب ٹھیک ہوگی بات میں خطرے نولہ خبران مفتی صاحبہ خطرے نے وصلا قبران سارے بیال مستاذام کی نسبت نبوت بھی ہوتی ہے نسبت نبوت ان کا وہ پہلو ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے یاد میں رحان میں اور عبادت میں اکیلے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ امبیال مسلا اسلام کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے اپنی ایک اور تالک محلہ کو چھوڑ کر لوگوں میں آ کر دین کی بات کہنا دربیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب میں لوگوں میں دین کی بات کہنے کے لیے ہوں تو میں قلب پر غبار محسوس کرتا ہوں ان کے ساتھ اخلاق ہونے کہا ایک وہ بات آجما کہ میں ہی محسوس کرتا ہوں پھر جب اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد کے ساتھ یاد میں لگنے تھے پھر یہ بات دور ہو جاتی ہے باقی اس کی تصویر ہے وہ علیز کو اتنی مضمون تھا من لگتا ہے سبھی نے بات یہ نسبت نبوت کا نسبت ولاد پر جو فرق پڑا نبوت کے کاموں میں نکلنے سے اس کے لیے یہ استقفاطر باہر ہوتا تھا کہتے ہیں کہ جو جس مقرر کو تقریبے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہو لوگوں میں پھرنے میں بڑا مزہ آتا ہو اور, اور اکیلے اللہ کی یاد مسبرست نہ آتا ہو تو اس کا حال نہ کیسے جیسے ماتھ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر پانی کے لیے گئی ہوتی ہے تو کوئیں سے پانی نکالتی ہے گڑا برتی ہے سب پٹکتی ہے لیکن دل اس کا گیا تو بیٹے کے بچے کے پاس ہی ہوتا ہے اسکوائر پر چھوڑ کر آئی ہوئی ہے اور جائروں کو دوڑ کر وہاں پہنچ کر اس کو دل سے لگا لیتی ہے جو بارہ سال تک کھانے پینے کے بغیر رہے نا والد صاحب ان چھوڑ کر گئیں با فرید فیض شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت بڑا دربار تھا بادشاہ وقت با... ان کا مرید بادشاہ کی بیٹی ان کے نکام ہے اور اتنا مال ضورت اللہ نے اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں تو بہنا ان کا ہمارا بیٹا بھی یہاں رہے تو اس کے اس کی بیٹی سے شادی جو جائے گی جی ان کے طریقے کو سیکھ لے گا جب جن کے ساتھ دنیا کا کرو خرا جائے تو کوئی سیکھنے کو لے آتا ہے تو چھوڑ کر کرا کہ ابھی نومر لڑکا ہے اس کو کیا مجھے آزاد میں ڈالیں ابھی اس کی صحت بنے اگر بدن درست ہو جائے مجھے میں ڈالیں گے تو برداشت بھی کر سکے گا اور نے کہا بفرا اور لنگر کی خدمت کیا کرے وہ لنگر کی خدمت پر چلا گیا تو اتنے بڑے درباروں زبان مرضے کے یاد ہی نہ رہا کہاں ہے کہاں نہیں ہے کیا کبھی آیا اس صرف دھیان ہوا ہے نہیں ہوا پورے بارہ سال بعد جو ان کی بہن آئی والدہ صاحب تو بھائی دیکھا کہ بیٹا ہڈیاں اور چمڑا بنے ہوئے بائی سے لڑائی کی کہ میرے بیٹے کا تو نے کیا آشر کیا ہے انہیں کیا آشریہ کیا ہے میں نے کہا تو ہڈیاں چمڑا ہو گیا میں نے لگڑ کی شدم پر لگایا تھا لگایا گیا تو نے کہا کہ آپ کو لنگر پر نہیں لگایا تھا نے لگایا تھا انہیں پھر انہیں کہا نے کہا آپ نے خدمت کرنے کا کہا تھا آپ نے کھانا کا نہیں کہا تھا مجھ سے کیا خود بھی کھائیں تو ہم نے بارہ سال جو ہے وہ لنگر کھلایا ہے تقسیم کیا ہے خود نہیں کھایا ہے خدا کیا کرتا نکال میں فارغ ہو جاتا تھا تو میں جنگل میں جا کر گودر کے درخت کو جھڑتا تھا تو اس کے پھل چمک کر کے ٹھیکے پھل ہوتے درخت سے تو اس کو میں کھا لیتا تھا تو اس طرح میں نے بارہ سال گزارے ہیں باقی خدمت سے ہٹا کر جو اس کی طرح متوجہ جی روشن صاحب اندر باہر اللہ اللہ ہو گیا کیوں کہ بارہ سال کے مقابلے سے کوئی بات میں نقص رہا ہی نہیں تھا اب ان کی جو بہن جو تھی تو پیچھے پڑی اپنی لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کو تو کہا دیکھیں اس کی شادی نہ کریں آپ کیا پیچھے پڑ نے کہا آپ کی بیٹی جو ہے وہ تو شمس وہ شمس الدینہ تمش بادشاہ کی نواسی ہے اور ہمارا ہمارا بچہ جو ہے تو غریب ہے اس کی آپ رشتہ نہیں دیتے تو اس کی اس بات سے بڑا اثر کرانا انہوں نے کہا چلو رشتہ میں نے دیا شادی ہوئی ان کے کمرے ہجرے میں جا کر ان کی بیوی بی کو پہنچایا اور وہ ذکر اور کار میں لگے ہوئے تھے ان کو احساس نہیں ہوا اس نے ہلایا اہلایا کون کہا کہ میں تیری بیوی ہوں تو جو ہے اس وقت جو اس پر حاضر آئی تھی ذکر کی اسے پیچھے پیسمبر کر اس کو دیکھا ٹرفیو اور گیری اور گئے تو دوسرے دن جو ہے اس کی لاش نکالی گئی پھر انہوں نے بتایا وہ بابا فریق شکر رحمتہ اللہ نے بہن سے کہا کہ اس لیے میں کہہ کہتا تھا کہ اس کو رشتہ نہیں دیتا ہوں وہ تو سمجھتے نہیں تھی ہے ڈریا نہیں یہ آپ اور ہم میں سے کوئی اس بات کی بولی نہیں ہے پلیز کو یہ بات حاصل ہو جائے گی سود سے پرے پروانہ مگر سال ابھیان پروانے کا جو جلنا ہے وہ مقیبہ نہیں دیا جاتا اس کے لیے پروانہ ہی مخصوص ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں گایا نہیں جاتا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا سازی جاتا جا جس سے صبح اللہ آدمی کی مشق ہو جائے اور اس کو اللہ تعالی کی محبت مل جائے کوئی چیز متوجہ نہیں کرتی ہے ہمارے پلان سا بھی شعر پڑا کرتے دیوانے خود کنی دیوانے خود کنی دو جہانش بخشی دیوانے خود کو نیور دو جہانش بخشی دیوان کن تو ہر دو جہاں راچ اپنا دیوانہ بناتا ہے تو کو دونوں جہاں دیتا ہے لیکن تیرا دیوانہ جو ہے وہ دو جہان کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں تو یہ تو باتیں تھی جنت میں عطا کے بعد نکاح کیا جی نکاح کے بعد پھر رضا آئے جب جن کی ساری نم سے جنتی کی پر ہوں گے پھر جب لکھائے لائیے ہوگا اللہ کا دیدار تو ہوگا اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اور مانگے کچھ مانگتے ہیں تو اس سے اتنے یہ ہو چکے ہوں گے اتنے مست ہو چکے ہوں گے کہ ان تین آدمی کو نہ چھوڑیں یہ باہر نکل جائیں یہ خود بھی نکل جائے یہ آپ ہی چلے جائیں دروازہ بند کر دیں کہا کیسا کہ کاری ہوگا جذبہ لوگوں پر تو بالکل سب بھول بھال چکے ہوں گے تو اور مانگو اور, اور ان کو خیال رکھو اور کچھ مانگنے کی چیز بھی نہیں تو پر ان سے کہا جائے کہ اور مانگو مانگنے کی چیز ہے پھر یہ لمحہ اقبام سے پوچھیں گے کہ وہ کیا مانگیں تو ان سے کہا جائے گا کہ پرزا مانگ رہا اب اللہ تعالیٰ سے رضا مانگو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ مانگے کہ یا اللہ آپ ہمیں آپ رضا عطا فرما دیجیے جی پھر اعلان ہوگا رضا کا رضا الہی سے اعلان ہوگا پنجاب میں بڑا وقت گزارا ہے دو سال خاص طور سے گزارے ہیں چار علاقے کے نقبے ہوتے ہیں تو وہ پنجابی والا کوئی نغمے ہے جی. اس میں پنجابی لڑکی اس کو گاتی کہتی جی. تین کہہ جو دتا تیریاں میں تیری یا تری باں مڈیا تین کہہ جو دتا تیریاں آ میں تیری یا تدمری باں مڈیا ہائے ہائے تجھے جی جو میں نے کہہ دیا پھر کہہ دیا کہ میں تیری ہو گئی تو اب تمہارا میرے ساتھ کیا رہا میرے بازو کو تو چھوڑ اللہ ذات جلال کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب ہم پہ تمہارے ہوں گے اور تم ہمارے ہوں گے صابع خان جی شان تھی تو ان کے بارے میں دنیا میں ایک آ گیا کہ ہم آپ سے راضی ہوئے اور آپ ہم سے راضی تو قربانی اس درجے کی تھی گئی جس میں دنیا میں جو جنرل جو آگرہ ملے گا وہ صاب اکرام کو دنیا میں اُسار گیا رضی اللہ عنہم رضی ہم آپ سے راضی ہوئے ہیں یہی بہت بڑی بات کی کہ آپ سے کوئی بڑی شخصیت کہہ دے بڑی اسی کہہ دے ہم آپ سے راضی ہوئے ہیں لیکن اگلے کا پھر اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ سے راضی ہوئے اور آپ ہم سے راضی ہو ارے بھائی یہ بہت مزے ہیں جی. دنیا والوں نے کیا مزے کیے دنیا کے پیچھے پھرے جی. مزے تو فکرار نے کیے وہ دولتوں سے بیٹھی ہیں ان دولتوں کی کوئی قیمت اور مولی نہیں ہے جی. سبحان اللہ تو یہ جو دور پہ لا الہ الا اللہ جو ہے صرف اتنا نہیں ہے جتنے گاپور کر ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے اندر منزلیں اور منزلے ہیں منزلیں اور منزلے ہیں منظر ہیں منظر کہ ان کا آگے پرواز کے انتہائی نہیں ہے سبحان اللہ سیرف اللہ خاص حد تک ہے اور سیر, سیر اللہ خاص حد تک ہے سیر فل کی کوئی انتہائی نہیں ہے. پہنچ ہے کہ پہنچا آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پھر آگے جو ہے صفات کے سیر مل رہا انتہائی اللہ تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور یہ احتکاب کی برکت ہوتی ہے کہ اسی میں ہم بھی اس بات کو کہہ سکتے ہیں باقی سارا سال کھلتی نہیں بات ابھی جو میں نے چار آدمی تھے مجس گھرمارم ہو رہی تھی اور گھرمارم مجسم گھرمارم ہونے سے مضمون بدل جاتا ہے سبحان اللہ جی اب ان کو ہیں جی چار آدمی باہر نکالا تھا ان کو بلا رہے سلسے والے نہیں تھے وہ چلے ہی گئے جو بیٹھے تو نہیں تھے باہر بیٹھے تو کو بھی فائدہ ہو گیا اور دوسرے جو تھے وہ چلے ہی گئے دوسرے دونوں چلے گئے دو آدمی آپ کے ساتھ تھے نا آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ تو وہ برما لے کر پر کھانڈ جو ہے وہ رگڑتا ہے اس کو لگنی پر اور اندر گھستا جاتا ہے سراغ کرتا جاتا ہے اور بائر برادہ نکالتا جاتا ہے اور خود اندر گھستا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کا نام اللہ کا گھستا ہے گھستا ہے وہاں سے گندگی کا برادہ نکالتا ہے یہاں تک کرتے کرتے کرتے جا کر آدمی کے دل کی گہرائی میں پیبست ہو جاتا ہے بش پیست ہو جائے اس کے بعد انسان کی توجہ مکمل اللہ تعالیٰ کی ذرا کی طرف ہوئی اب دنیا کی جنروں سے متاثر نہیں ہوتا ہے نہ احساس سے بیٹھ ہی سکائے نہ احساس کہہ دے سکائے اب آپ کوئی بات پوچھیں گے سر فارغ کریں آپ کو فکر اگر ایک دو دن کا بعد سستی سے تین دن چھوڑ دے تو برکت ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ اور اگر بیماری عذر سے چھوڑا ہو تو پھر جو برکت ختم نہیں ہوتی کیوں کہ اس پر چھوڑتے ہوئے اس کو افسوس اور دھیان دیتا ہے جتنی زیادہ عمل نہیں کر رہا اتنی زیادہ اس کا افسوس دھیان دیتا ہے کیونکہ بوجھ ہے عذر مزدوری کر رہ رہا اور شرطی اور ہے اور سستی سے اور بہتری سے چھوڑے تین دن میں برکت بچڑی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے پھر نئے سے شروع کرنا پڑے گا صاحب نے جو بیان کیا تھا کے بارے میں ان نے یہ بتایا تھا کہ سانساد ابراہیم علیہ جو پاک پاک گئے تھے تو روئے تو یہ پاکستہ دیا تھا اس کے بارے میں تو نسبت نبوت کا ہے. نسبت نبوت میں یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور نسبت ولاحد میں چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں مکمل محبیت ہو چکی ہوتی ہے کا جن آدمیوں کو بوجھ عزور کے بیماری کے جاری ذکر نہ کر سکتے ہوں تو ان کا خاطی ذکر سے آج تک ذکر صحیح اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان کا کام ہو جاتا ہے کسی آدمی کا مید کمزور ہو اپنے کر سکتے مریض ہو تو اس کو جاری زیر ذکر نہیں کراتے ہیں یا سائکیٹک مریض اس کو جاری ذکر نہیں کراتے ہیں زہری جاری. جاری ذکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیونکہ اس کو اتنی تکلیف اس نے گزاری ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کا اس کی منگل بری ہو چکی ہوتی ہے جن ساتھیوں کی بارہ تصویر آتے ہیں تو تو کیا کریں جانا ہے تو کن باتوں کی وجہ سے فیض جانا یا بالکل جانا ختم ہو ہے؟ وہ کر سکتے ہیں فیض ختم فقط سلسلے سے بیدازی برتنے سے ہوتا ہے سلسلے کی قتم نہ کرے اور بینیاز ہو جائے ورنہ فیض ختم نہیں ہوتا ہے قطر نہیں ہوتا ہے بنیادی سے کیا بنیازی تو یہ کہ آدمی جی کیا ہے کہ یہ کیا چیز کوئی خاص چیز تو ہے نہیں جی کیا کیا تو ہے نہیں جی کیا کی نا کی سر غیر ملو صاحبان کہتے ہیں کہ تفصیل نہ زیادہ کٹ پیڑ نش کرے مرشن. مرشن. مرشن. مرشن. مرشن. مرشن. مرشن. شیخ جانتے پیر نہیں شیخ نسی قرآن تھے شیخ القرآن پہ شیخ اس دور میں شیخ, شیخ کی اصطلاح بھی استعمال کی پہلے دور میں دیوبند میں شیخ و تفصیل ہوتے تھے میں شیخ, شیخ کی اصطلاح پہلے دور میں استعمال نہیں ہوئی یہ بعد میں نکلی بدلا سا شہ کو تفصیل کہا کرتے تھے تفصیل کے ساتھ تو اس طرح کی بے نیازی ملازمی جو ہو تو اس کو فیض نہیں ہوتا ہے بے والے کو فیض نہیں ہوتا خود رائے کو فیض نہیں ہوتا جو اپنی رائے پر چلتا ہو مان کرنے چلتا ہو اپنی رائے پر چلتا ہو اس کو فیض نہیں ہوتا ہے ما کو پنا کرنے کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی طور سے فضل ہوتا ہے کیونکہ کوئی اولڈی خطرناک بات آدمی کو بتائی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتا ہے ماننے کی برکت سے یہ واقعہ آتا ہے کابی آدمی کا حضور اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ میں نے یہ کیا ہوا تھا آڈی چڑھائی ہوئی تھی تو اس میں بکری کا بچہ کر کے ڈالے ہوئے اس کو بال لے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اگلا جو ہوتا تھا شانہ اس کا گوشت پسند ہوتا تھا تو آپ نے ان سے کہا کہ شانہ نکال کر مجھے دو اور انہوں نے نکال کر دیا پھر کہا دوسرا نکال کر دو دوسرا نکال کر دیا پھر فرمایا آپ نے اور نکالو تو انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچے کے دو ہی شانے ہوتے ہیں تو سوکھا کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں تیسرا شانہ بھی نکل آتا اپنی گائے کو چھوڑ دیتے ہیں اور امر کو مان لیتے ہیں تو تیسرا شانہ نکل آتا ہے ہنڈیا سے اس پر موجہ ظاہر ہوتا ہے تیزا شانہ بھی نکل آتا تو ماننے میں اتنی برکت ہے تو یہ جو اس بزمون کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی محبت و اللہ تعالیٰ کی راز ہے اور کھلتا ہے اپنے ماحول میں اپنے جائیداد کے بعد صرف پڑھ پڑھ پڑھانے پڑ پڑ پڑ سے نہیں ہوتا سن سنا لینے سے تجربے کرنے سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ راز ہے جب آج کل میں آتا ہے تو غلط خود خود محسوس کرتا ہے کہ کوئی کیسی سجوائی اور اس میں یہ تو اندر ایک آگ لگائی ہے اس نے بالکل زندہ کیا ٹھیک ہے نا سر وہ کیدر صاحب ہمارے ساتھ چلے کے لیے گئے ہوئے تھا تو اس میں تھے یہ کرنڈی پنڈی بھٹیا میں تو مجھے کیدر صاحب کہتا ہے کہ جان کہے اور سے باقی وقت آشی بنا دم بھائی بس ٹوپ ہو گیا جب جامع پندرہ منٹ آئی بہار تو میں کہا کہ work, میں اسے کہا کہ دا اور پیزم دی so جس میں کیا ہے کہ وہ بس یہ قطرے کو گوہر ہونے تک اور دل کا کیا رنگ گرم خون جگر ہونے تک پوری گزرے کی کیا گزرے ہے قطرے کو گہر ہونے تک